بسم اللہ الحمد العالمین الرحمٰن الرحیم وسلاۃ والسلام علّیہ سید علمبیاب المرسلین امام المتقین، النبیین سیدنا و مولانا محمد علیہ و علی اصحابہ اجمعین نامہ کی آج دوسری نشست ہے اور اس میں ہماری جو گفتگو ہے اس میں پہلا موضوع ہے نفس کی مخالفت میں اس میں خصوصی طور پہ نفس ہمارا کو جو ہے لیا جا رہا ہے آپ کہتے ہیں کہ کلمن وہ ہے کہ شکر گزار ہو اور ہر وقت اپنے نفس پر قادر اور قابو پائے ہوئے ہو جو شخص ہے جوان اپنے غصے کو پست کر دے وہ دنیا کے نجات یافتہ لوگوں میں سے ہوگا وہ لوگوں میں سب سے زیادہ بے وقوف شخص ہے جو تی خواہشات کے پیچھے دوڑتا ہو وہ نہ سمجھ سوچتا ہو کہ آخر کار اللہ اسے بخش دے گا اگرچہ اے بیٹا درویشی دشوار ہے درویشی سے بہتر کچھ نہیں جس کے نفس کا سرکشی کرنے والا گھوڑا متی و فرم بردار ہو جائے وہ اقل مندوں میں شمار ہوگا نفس کی مراد کا کب تک قیدی رہے گا صبر سے کام لے کنات اختیار کر عبادت میں جفا کشی سے برے نفس کو سزا دے تاکہ یہ تجھے وبال و مصیبت میں مبتلا نہ کرے جو شخص سزاو خداوندی سے محفوظ رہنا چاہتا ہے ساری مخلوق سے منہ مو موڑ کر اس کا ہو جائے اچھا یہ ذہن میں رکھیں بلکہ پہلے اگلا دیکھ لیتے ہیں جملہ لوگوں کو مکمل خواب میں سمجھ جو دنیا سے گیا وہ بیدار ہو گیا یہ جو ساری مخلوق سے منہ مو موڑ کر اس کا ہو جائے اس کا عام طور پہ غلط مطلب لے لیا جاتا ہے اس کا مطلب وہ نہیں ہے کہ سب کو چھوڑ چھاڑ کے دنیا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دل جو ہے وہ اللہ کی طرف لگا رہے اور ظاہر دنیا میں رہنا ہے تو دنیاوی معاملات اور اسباب اور وہ چیزیں تو ساتھ چلیں گی اس سے انکار نہیں کیا جا رہا صرف یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو دل میں جگہ نہ دی جائے اور ضرورت کے لیے ان کا استعمال اور بات ہے لیکن ان کے لیے ہی اپنی زندگی کو وقف کر دینا اور بات ہے یہ ان معنوں میں بات ہو رہی ہے جس سے بھی تجھے تکلیف پہنچے اس کا عذر قبول کر لے اس سے باز پرش نہ کر تاکہ اللہ تجھے بخش دے اللہ تعالیٰ اسے دوست نہیں رکھتا جو مخلوق کو تکلیف پہنچائے یہ خصلت کسی دین دار کی نہیں ہوتی جس نے کسی کے دل کو ظلم سے زخمی کیا اس نے اپنے وجود پر زخم لگایا جو شخص دل آزاری کے فکر میں لگا رہے اس کی سزا ذلت و رسوائی رونا ہے اے بیٹے دل آزاری کا ارادہ مت کر اور اپنے خدا کی مخالفت پر کمر بستہ نہ ہو بیٹا کسی کے دل کو تکلیف نہ دینا ورنہ تیرے کل وہ جگر زخم خوردہ رہیں گے لوگوں کا ذکر بھلائی سے کر اگر تو اللہ کے نزدیک قابل اعتبار ہونا چاہتا ہے تو بھلائی کی طاقت نہیں تو کم از کم برائی تو نہ کر اپنے آپ پر لا انتہا ظلم سے بچ زندگی اس طرح بسر کر کے اپنی زبان سے لوگوں کی غیبت نہ کرے تاکہ اپنے پیر بندے ہوئے اور قید میں نہ دیکھے اپنے ہاتھ پیر جس نے اپنی زبان پر بندش نہیں لگائی اسے سزا سے مفر نہیں اس کے بعد اگلی گفتگو جو آپ نے فرمائی ہے وہ خاموشی کے فوائد میں ہے لیکن یہاں بھی ذہن میں رکھیں خاموشی سے مطلب نہ بولنا نہیں ہے خاموشی سے مطلب غیر ضروری بولنے سے بچنا ہے اے بھائی اگر تجھے حق کی تلاش ہے تو اللہ تعالی کے حکم کے علاوہ لب مت کھول اگر زندہ اور کبھی نہ مرنے والی ذات باری تالا سے آگاہ ہے تو اپنے منہ پر نازیبا باتوں سے خاموشی کی مہر لگا لے بیٹا واض اور نصیحت سن لے اگر نجات کا طلبگار ہے تو خاموشی اختیار کر جو شخص زیادہ بولتا ہے اس کا سینے میں رہنے والا دل بیمار ہو جاتا ہے عقل مندوں کا طریقہ چپ رہنا ہے جاہل بے وقوف کا شیوا جو ہے وہ بھول جانا ہے بھول جانے سے مطلب یہ یہ بھول جانا کہ غیر ضروری گفتگو جو ہے وہ انسان کو تباہ کر دیتی ہے بھول جانے کا وہ دوسرا مطلب نہیں ہے جو ہم باتیں بھول جاتے ہیں جھوٹ نہ بولنا اور غیبت نہ کرنا چپ رہنا ضروری ہے ان دونوں میں مبتلا شخص بے وقوف ہے جو جھوٹ بولتا ہے اور غیبت کرتا ہے وہ بے وقوف ہے اے بھائی اللہ تعالیٰ کی تعریف کے علاوہ کچھ نہ کہو دوسروں کو پریشان کرنے کی خاطر گفتگو مت کرو جو شخص تعمیر کی فکر میں لگا رہتا ہے جو کچھ اس کے پاس ہوتا ہے سب غرط کر دیتا ہے یہاں تعمیر سے مراد بنیادی طور پہ دنیاوی معاملات میں غرق رہنا ہے زیادہ بولنے سے دل جسم میں مردہ ہو جاتا ہے خواب بولنے والے کی گفتگو عدن کا موتی ہی کیوں نہ ہو عدن کا موتی عام طور پہ استعمال ہوتی ہے یہ اصطلاح جیسے بہت ہی قیمتی اور بہت ہی زیادہ مفید جو زیادہ بولنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے دل کے چہرے کو زخمی کر لیتا ہے زبان منہ میں قید رکھ کم بول کر زندگی بسر کر لوگوں سے زیادہ توقعات نہ رکھ جب اپنے عیب دکھائی دینے لگتے ہیں تو اس کی پھر روحانی قوت بڑھ جاتی ہے پھر اس کے بعد عمل خالص کی بیان میں آپ نے بات کی کہ اے عزیز ایماندار شخص چار چیزوں کو چار چیزوں سے محفوظ رکھتا ہے پہلے حسد کو دل میں جگانا دے پھر اپنے کو مومن خیال کر اگر دل میں حسد آ جائے تو پھر آپ مومن نہیں ہو سکتے مقصد یہ ہے زبان کو غیبت اور جھوٹ سے بچا تاکہ تیرے ایمان کو نقصان نہ پہنچے اگر عمل ریا دکھاوے سے محفوظ رکھے تو تیرے ایمان کی شما روشن پر نور ہو جائے گی اگر تیرے پیٹ میں حرام غذا نہ جائے تو تو ایماندار اور سلامت روح شخص ہوگا جس شخص میں یہ اوصاف ہوں وہی شریف ہوگا یہاں شریف سے مراد بلند مرتبہ ہے بلند مقام ہے اور اگر یہ نہ ہو تو اس کا ایمان کمزور ہے جس کا پیٹ حرام سے پاک اور صاف نہ ہو اس کی روح آسمانوں تک نہیں پہنچ سکتی یہاں روحانی مقامات کی حوالے سے بات ہو رہی ہے اعمال دکھاوے سے اور نام و نمود سے پاک نہ ہو تو ان کی حیثیت زمین پر بوریے کے نقش بن جانے کی سی ہے یعنی وہ بیکار ہے جیسے زمین پہ اگر ہم بوری بچھائی رکھیں اور جب اٹھائیں تو پیچھے اس کے نشان نیچے مٹی میں جیسے رہ جاتے ہیں اس حوالے سے اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی وہ بیکار چیز ہے جس کا عمل اخلاص پر مبنی نہیں ہے دنیا میں اس کا شمار خاص بندوں میں نہیں ہے جس کا عمل محض اللہ کے لیے ہو اس کا عمل بار رونق اور ممتاز ہوگا پھر بادشاہوں کی عادت کے حوالے سے بات آپ نے کی ہے کہتے ہیں کہ اے برادر چار عادتیں دنیا میں بادشاہوں کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں بادشاہ مجمع میں عام ہستا رہتا ہے تو بلا شبہ اس کی حیبت میں کمی آ جاتی ہے ہر درویش کے ساتھ بلا امتیاز رفاقت سے بادشاہ حقیر اور کمتر ہو جاتے ہیں عورتوں کے ساتھ زیادہ تنہائی سے خود بادشاہ کا روب کافور ہو جاتا ہے جسے شاہی روب برقرار رکھنا ہو تو اس کا ملان لوگوں کو تکلیف نہ پہنچنے کا خیال ہونا چاہیے یعنی خدمت خلق کی اہمیت زیادہ ہے بادشاہ کو عدل و انصاف سے کام لینا چاہیے تاکہ ان کے عدل و انصاف سے عالم خوش رہے اگر بادشاہ ظلم کا وطیرا اپنا لے تو اس کے کام خزانہ اور سپاہی نہیں آتے جو بادشاہ عورتوں کے ساتھ تنہائی میں زیادہ بیٹھنے لگے اس کا ملک جلد ہی اس کے ہاتھ سے نکل جائے گا بادشاہ مبارک ملاقات والا اور منصف ہو تو اس کی بادشاہی برقرار رہتی ہے انصاف جہاں نہیں ہے وہ ایک کال ہے نا کسی کا کہ کفر کی حکومت تو رہ سکتی ہے لیکن ایسی حکومت نہیں رہ سکتی جہاں پہ انصاف نہ ہو تو جب بادشاہ کا سلوک سپاہیوں کے ساتھ کریمانہ ہو تو اس کے لیے سینکڑوں سپاہی بھی سر دھڑ کی بازی لگا دیتے ہیں تو میرے خلاج اتنی گفتگو مناسب ہے اس کے بعد انشاءاللہ ہم تیسری نشست مزید گفتگو کریں گے تو اللہ تعالیٰ میں توفیقرمائے محمد اجمعین